صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا امیر حج مقرر ہونا ذکعت الحرام نو ہجری میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو امیر حج مقرر کر کے مکہ مکرمہ روانہ کیا تین سو آدمی مدینہ منورہ سے ابو بکر صدیق کے ساتھ چلے اور بیس اونٹ قربانی کے آپ کے ہمراہ کیے تاکہ لوگوں کو ٹھیک شریعت کے مطابق حج کرائیں اور سورہ برات کی چالیس آیتیں جو نقض عہد کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی تھیں ان کا اعلان کریں جن میں یہ تھا کہ اس سال کے بعد مشرقین مسجد حرام کے قریب نہ جائیں اور بیت اللہ کا برہنہ طواف نہ کریں اور جس سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عہد کیا ہے وہ اس کی مدت تک پورا کر دیا جائے اور جن لوگوں کے ساتھ کوئی عہد نہیں کیا گیا ان کو یوم الناح سے لے کر چار مہینے کی مہلت ہے صدیق اکبر کی روانگی کے بعد آپ کو یہ خیال ہوا کہ عہد اور نقل عہد کے متعلق جو اعلان کیا جائے مناسب یہ ہے کہ اس کا اعلان و اظہار ایسے شخص کی زبانی ہونا چاہیے کہ جو عہد کرنے والے کے خاندان اور اہل بیت سے ہو اس لیے کہ عرب ایسے امور میں خاندان اور اقارب ہی کی بات کو قبول کرتے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور اپنی اونٹنی اسباء پر سوار کر کے ابو بکر صدیق کے پیچھے روانہ کیا کہ سورہ برات کی آیات موسم حج میں تم سناؤ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آیات برات صدیق اکبر کے روانہ ہونے کے بعد نازل ہوئیں اس لیے بعد میں حضرت علی کو آیات برات کا پیغام سنانے کے لیے روانہ فرمایا صدیق اکبر نے جب اونٹنی کی آواز سنی تو یہ گمان ہوا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے ٹھہر گئے دیکھا تو علی ہیں پوچھا امیر او اور معمور یعنی آپ امیر ہو کر آئے ہو یا تابع ہو کے حضرت علی نے فرمایا معمور ہوں یعنی تابع ہو کے آیا ہوں اور فقط سورہ برعت کی آیات سنانے کے لیے آیا ہوں چنانچہ لوگوں کو حج ابو بکر صدیق ہی نے کرایا اور موسم حج کے خطبے بھی انہوں نے ہی پڑھے اور حضرت علی نے صرف سورہ براعت کی آیات اور ان کا مضمون جمرہ عقبہ کے قریب یوم النحر میں کھڑے ہو کر لوگوں کو سنایا حضرت ابوبکر نے کچھ لوگ حضرت علی کی امداد کے لیے مقرر کر دیے کہ باری باری سے منادی کر دیں چنانچہ یوم النحر مینا میں یہ منادی کر دی گئی اور لوگوں کو سنا دیا گیا کہ جنت میں کوئی کافر داخل نہیں ہو سکے گا اور نہ سال آئندہ کوئی مشرک حج کرنے پائے گا اور نہ کوئی برہنہ بیت اللہ کا طواف کر سکے گا اور جس کا جو عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ اس کی مدت تک پورا کر دیا جائے اور جس سے کوئی عہد نہیں یا عہد بلا میعاد کے ہے تو اس کو چار مہینے کا امن ہے اگر اس مدت میں مسلمان نہ ہوا تو چار ماہ کے بعد جہاں پایا جائے گا قتل کیا جائے گا ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت علی ذوالخلیفہ پہنچ کر ابو بکر صدیق سے ملے اور کہا کہ مجھے رسول اللہ نے ان آیات کے اعلان کے لیے بھیجا ہے تو ابو بکر صدیق کو یہ خیال ہوا کہ شاید میرے بارے میں کوئی حکم نازل ہو گیا ہے اس لیے فورن ہی مدینہ واپس ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا ہے آپ نے فرمایا نہیں تو میرا یار غار ہے غار سور کا ساتھی ہے اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوگا لیکن براءت کا اعلان سوائے میرے اور میرے خاندان کے کسی شخص کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا اس لیے آیات برات سنانے کے لیے میں نے علی کو بھیجا ہے واقعات متفرقہ کا سن سنو ہزری اسی سال ماہ ضادت الحرام میں رس المنافقین عبداللہ بن اوبئی ابن سلول کا انتقال ہوا جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ترجمہ اور آپ منافقین میں سے کسی کی بھی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور خدا کے نافرمان مرے ہیں نمبر دو اسی سال نجاشی شاہ حبشہ کا انتقال ہوا اور بذریعہ وہی آپ کو اسی روز اس کی وفات کی اطلاع دی گئی آپ نے صحابہ کو جمع کر کے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی نمبر تین اسی سال سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا اور ایک سال بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں اس کی حرمت کا عام اعلان فرمایا نمبر چار جو لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے بلکہ محض اسلام کے زیر سایہ انہوں نے رہنا منظور کیا تو ان کے حق میں اسی سال جزیہ کی آیت نازل ہوئی قعل تعالیٰ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدِهِمْ وَهُمْ صَاغِرُونَ وہ اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خور ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں